الحمد لله الذي هو اهل المغفره والتقوى سبحان والسلام على عباده الذي أ بابا سبحان الله خضرستان سيد سبحان الله اللَّهِينَ وَعَدَهُمْ بِالْخُسْمَانِ سبحان الله أما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <صحيح> سبحان الله ابا سماولہ مسلور ہی کمشکا تم فی ہس باقا واقی والزجاجة كأنها كوكب ذري يوقض من شجاب مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية صدق الله مولانا العظيم اللهم صل رسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام رسول الله وعلى واصحابك يا سيدي اللہ. والسلام سلام بال مالک وسابکیا خلی الله آمین. اس محفل مبارک دہ تمام فرمایا ہے اللہ اللہک مطالعہ ربے عرش و مجید اس بد طرز تعینات اور دوستوں سعادت دارین بخشے معافی پناہ بخشے سڈے ہل نہ کیتی نہ کی ویکے اپنی رحمت ویخے دو آیت کریم عام بورڈا لکھی ہوئی ہوتی ہے ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے یہ ہوئی موضوع ہے ندی اکرم نور مجھے سمسپت بملا والا وسلم دی نورانیت لیکن میں اس, اس, اس خالق کائنات جلہ والا جو کچھ قرآن و حدیث تو بزرگان دین کے کلام تو سمجھے آئے اس کے مطابق ان اللہ رحمان بیان کراگا عنور فلانی چیز اللہ نور ہے فلانی چیز اللہ دہ نور ہے نبی پاک اللہ نور ہے ملائکا اللہ کا نور, نور ہے یہ تعام کہ اللہ نور ہے وہ سب انار ہیں یہ مسئلہ بیان کرنا اللہ نور ہے اس کے سب انار کہ شاید مبارکہ کے اللہ تعالی نے اپنے نور شریف دے مثال میں پہلا فرمایا اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے ماسا لو نور ہی کا مشکل اس دے نور کی مثال مشک آلہ ج ہوں خڈا جہ بنے ہوں کندھ دیوا رکھ دلا جالا کشکا تو مشوا مشوا وہ سرال جا رکھا ہوں المشوا آل سو ہو جا زجاجہ جڑا چراغ ہے وہ ہو چونج ہونا تو لشکا نہیں بننی شیشے لشکا بن جا کچ جاقی بتی اونج تُسی بجلی لیکن چڑھتے جی بہت روشنی کتنے گی بتی کتنے لو اس کر میلر اسما ہو جی نیلی بتی ہے سب رنگ دی بلدی ہوئی ہوگی نہیں کتنے تک وہ بندی لیکن کمال سارا شیشے سبحان اللہ۔ آ جڑی بتری ہے نا ایک ایسی اجیتا بجلی جب خاص مناسبت رات حق دینا. مناسبت کہہ رہا شا بھی نہیں کہہ رہا مناسبت بھی نہیں کہہ رہا کیونکہ نہ ملے نہ شاپے میں لیکن ملکی کوئی شاید نہیں لیکن مناسبت کچھ خاص ایسی ہے کہ اللہ تعالی نے اس بجلی کے اندر جو کچھ رکھا ہے نا کمال وہ اگر صرف پیچھے بتی جاؤ نا مدہ رکھو سمجھ نہیں آئی کمالی ہیں مختلف مظاہر یعنی یہ جب جا ظاہر ہے وہ اگو جس استعداد قابلیت جس نوعیت دا جس قسم دا ہوتا ہے اے پھر بتی واسطے واستے اپنا کمال ظاہر کر دی ہوں یہ مظاہر ہزار قسم دے مسئلہ یہ ہوئی بتی اگر تین آخو میں لا کے پانی کھا تو پانی بھی سڑ جنا تال سڑ جا اگر اس سے بتی موٹر چ استعمال کرنا ہے. موٹر قدرت آ گئی ایک صلاحیت رکھیے کہ اس فیض کو بتیس کو آہ! آہ! اپنا کمال وقادی ہے لیکن وہ <سؤال> <سؤال> رل <راڑ> کے <سؤال> بط... موٹر اور بتی بتی میں اپنا جو کچھ وکھایا بتایا موٹر جی ہوں تو نہیں بتی آدمی میرے کو کمال بڑے نے لیکن کسانے صلاحیت نہیں کہ میں سیدھی کون تو موٹر میں چڈو بےکار ہاں میں سے جا پا کہ کسی جناب جی کمارخانے میری استعمال کرنا ہے او چمک جی لے آ چمک آخری میں بہت خوش ہوں بڑا کچھ ہوں میں اپنے اندر ایسے کمالات رکھنی ہاں کہ مک نہیں سک رہے لیکن گل یہ تڈے بچ ای صلاحیت نہیں کہ تصا براہ راست میرے کو فیص لو کسا بچ واسطہ لیاؤ جسا کرنا چاہنا تو میں سجا ہے لائٹر لیاؤ آواز پوچھا تو سپیکر لیاؤ گل ساری بتی نہیں لیکن بتی سب کمالات اپنے بخان چ تقاضا کر دیے تقاضے کا لفظ میں اس واسطے بول رہی ہوں کہ میں ایک مناسبت دے رہا دات کے حق نام اس سے میں محتاجی کا لفظ بولنا تو اس کا تقاضا یہ ہے وہ چاہتی یہ ہے ہوں بتیجو کوئی فیل تمار نہیں دے سکتے کوئی کام بتی کا نہیں آنا بتی کا کام پانی نکالنا نہیں لیکن ہے نہ ہوتی کا کام چانن دینا نہیں اگر وہ دے واسطے تو بغیر رہے کچھ نہیں کچھ نہیں دینا ان شاید صحیح ہو دینا کچھ نہیں اور اگر یہ ہے اس کا واسطہ آ گیا پہچان دے رہے گل جنید بغدادی نے گل توہید فرمایا کہ رنگ اہی ہوں جہاں پانڈے داؤ پانی دا اپنا رنگ کوئی نہیں لکھا پانی دا کوئی رنگ نہیں چاہ بھی نہیں آپ جب پانی دا رنگ کوئی نہیں ہوں پانی جی گلاس پاس بوتل نہیں دیکھتے چھوٹے رنگ کا پانی ہوتا ہے ہر رنگ بوتل کالا کالا پہ دستا ہو لال پہ دستا ہوں جی کا بانڈا ہوں پانی کا رنگ جگہ جی مشینری جی شہ اتی اپنا کمال وی تو پانی جڑا یہ رنگ کوئی نہیں ہے بے رنگ کسے رنگ والے بھانڈے چاہ بے رنگ تا کر کے توحید پانی مثال جا زیادہ بلکہ اللہ تعالی نے اپنے دین کی مثال بھی پانی وال بلکہ اس پاسے پاشا مناسبت پانی زیادہ ہے وجہ مرن مائے پور لہر ہر فرماتا ہے, ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہر زندہ چیز پانی سے ہر زندہ چیز پانی چھوڑ او سیلا سمجھ نہیں لگی دو مسالوں سامنے رکھنا لیکن بہت ہی کریب جی مسال کھڑی وہ بجلی آئی ہوں اس بجلی نے کمالات یہ چھپے نے کن تو کمزم بکیا میں ایک مکھی خزانہ تھا احب تو مین محبت ہوئی چاہت ہوئی کہ میری مارکت ہوگی فرمانے سخلک تو محمدہ آخلک تو خلق کو پیدا کیا مخلوق کو میں مخصوص خزانہ تھا کمالات اپنے ظاہر کرنے چاہے اس ذات میں تو بجلی اپنے کمالات ظاہر کرنے واسطے یہ چاہتی ہے کہ میرے کمالات میں ظاہر ہونے واسطے کچھ چیز ہوگی کیا مطلب جس کے اندر ایسی صلاحیت ہوگی کہ میرا فیل میرے رنگ کسے جہ نہیں چلیا جاتا میں اٹھے تو مر جا سڑ جایا میری سامنے آئے حجاب نور حدیث میں آ اللہ دا پردہ کی یہ نور یہ پیچھے چھپیا ہے وہ خود نور ہے نور ہے نور کے پردوں میں چھپا ہوا پردے کپڑے آسمان زمین کوئی شا نہیں چھپا سکے حجاب نور فرمایا اس کا حجاب نور ہے اگر وہ پردے اٹھا دے اپنی ذات دیکھ کے شبہ تو من سہا لہ باسر ہوں فرمایا جتوں تک اس ذات بھی بیت جانی ہے اتوں تک ہر شہر سا د بجلی اگر انہوں واسکوں نہ تک سام آئی ہر شہدے اس ذات نے فرمایا نہ ہرکت مہاتما ذات دے تجلے تنوار اس انوار سر دن جب نظر جانی بسر جانا پروائی نہیں جگ نظر بسر جانی سی سونے بھی نظر شاید یہ مطلب ہر شاید سڑ جانی ہر شہ سڑ جانی ہوں رات حق نئے کمالا تو اپنے وقت میں بجلی نہیں کمال اپنے وقع ہے لیکن پردے بتی کا پردہ آ گیا چمکری خریٹا آ گیا چمکری خریے ریل گڈی کا آ گیا دو سواری دن دڑھ لگی کتنے جا کلا ہے سمجھ نہیں لگی یہ طرح شفی کرانی پگڑی موٹر فلان فلا ہر لیکن اسے مظاہر بکرے بچے یعنی کیا مطلب اس کا کام جدو ظاہر ہوں ظہور تو بعد جا پتا لگ اد لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے تجرب اور اپنے اس مرتبے جس مرتبے وہ ان تمام مادی چیزاں تو خالی مہاج نور مرتب دا بجلی دا تو اس مرتبہ ظاہر نہیں وہ چھپی تو تخ تار سامنے ہیں تار ہے نا یہ خود بل بجلی نہیں ہے بجلی یہ ظاہر پی یہ بجلی نہیں ہاتھ لا یا پتا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس بجلی نہیں یہ کچھ بھی مدد بجلی دا مطلب بجلی اس بجلی کا رنگ میں دسو کی قدرت نے فرما دتا اللہ آسمانوں زمینوں کا نور ہے دوجے لفظ بجلی پی آکھنی جو ہندا پیا یہ میں کرنی ہوں سمجھ نہیں پی آئی کیون تی پہ سکھایا پھر میرا سگو مثالاں رہا میں جب جی آئی آلہ تعالی نے پہلے مثال دیکھا میری مار فت پاؤں رات کو لیکن ایسا ضرور ہے کہ انہوں پہ کچھ ہو جائے میں آخر کالے کم پہچانا مثال اور او دی مارفت ہی مخلوق دی بچوں دی hey. نے فرمایا ماسا لو نور ہی نور دی مثال وہ چراغ چراغ ہووے شیشے <laughs> بولو بولو کھنے چیشے تاکہ کہ بنا بنانے لشکا پھیلتی ہیں پھر علاق کلتا دور ہو جانگی اگر محدود رہنا محدود رہنا ہے تو پھر کلنا نہیں اللہ تعالی مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہے کہ میں ہی اپنے کھیل اپنی شانا نو ہر پاس ظاہر کیا ہوا اور مثال آئی ہے دے سامنے جی بجلی یہ سامنے ہوتی چلا سال یہ سامنے مطابق مثال رکھی کہ وہ پہ نکلتی ہیں ہے اگو ایسا درخت جہاں نہ مشرقی نا مغربی ہے اے دا اے مطلب نہیں کہ وہ شمالی جنوبی وہ مطلب یہ مخلوق ہی نہیں کیونکہ مخلوق ہوئے شرقی ہوئے غربی گربی ایک مثال دتی ہے صرف کہ لا شرکی والا غربی وہ دے ہاتھی ہوئی لہذا اللہ پاک نور کی مثال قریب جا وہ کی بنی جراغ بنیا بنیا yeah. سامنے بتی بھی بلدی میرے کو چمکا ہر پاس پہ پوشنی yeah. لال جہاں کھڑے نے یہ کلیا کھڑا علاقہ سارا یہ میں بولن گیا تنگے پہ ہر بندہ آپ کو اپنا فیل جس طرح بھی ہے وہ کردہ پیا اس اگر یہ بند ہو جائے سارے میں بھی چپ رہ رات دستی ہے جو کچھ ہوں سی پیا ہلتا چلتا جو کام پیا ہوں مرے اصل میرا وہی نوری کُلہ یوم ہوا تین شام نہیںلا کہ وہ اپنے آپ ہی بلن لگ پے ہاں کو اللہ ہر جسے والا شان اللہ فرماندہ روزانہ اللہ نئی شان شان کی عظیم سفر روزانہ تیلاسمان زمین شانا پہ واشا ش... اچھا رہا توجہ نور وہی نور ہے وہاں نور یہ چ بڑا فرق ہے دو گلا نور او کہ میں یہ وحم دزالہ کر جاوا ماتے کو وحم لگ جائے یا نہیں گلتی چلو کہ یار تو جو نور کہ رہا ہے نور آ بتی نو کہ سورج دا نور ہو گیا خلانا تو اللہ مبارک باد موڑ یہ ہے روشنی اصلی اے نور دا معنی یہ نہیں جاس سمجھنے لا مہنو کی تھی کہ بجلی جہی ہے ایک نور آخنا ہے ایک, ایک عجیب قوت ہے لیکن وہاں ہی مشکل چمکے تو سر نور بنتی ہے نور وسا اپنے موٹر سے نور نے بخاری نے اللہ و تعالی نور ہے روشنی نہیں روشنی ایک ارد ہے خود وجود نہیں رکھنی دی. کسی سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ اپنی ہستی آپ ہے وہ کسی کے ساتھ قائم نہیں ہر کوئی وہ قائم نہیں سمجھ نہیں آئی نہیں اللہ تبارک و مبارک بادہ روشنی نہیں آکھنا تا کر کے سارے سمجھ والے مختصرین حضرات انہاں اللہ تعالی اللہ اسلام سماوات جب آیا اتنے انہاں روشنی کر دینی کی پر اونا نور دا ترجمہ نور ہی کر چڑیا سمجھ نہیں لگی روشنی ترجمہ کرا گے تو نقصان ہو رہا ہے وہ تو, وہ تو روشنی بخرو گے نور جڑا ہے ہوں یہ تاریف اور حقیقت جدو بیان کر رہے نا دوں جدی حقیقت ہن سنو گے نا پھر تو پتا لگنا ہے کہ وہ باقی اللہ ہی ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے باقی نور ہے منگ کے نام منگی کلن اصل نور وہی تا انہیں فرمایا آسمانوں زمینوں کا نور وہی انہیں کیش ہے توجہ اللہ. اللہ تبارک کو تعالی نور جو آپ نے فرمایا تو امام غزالی رحمہ اللہ حجت الاسلام نے رسالہ تو الوار پورا انہوں نے کہ رسالہ موجود ہے اس کے اندر آپ فرماندے حقیقت میں نور صرف اللہ ہی ہے کیونکہ نور اس چیز کو کہتے ہیں جو خود بذات خود ظاہر ہو ذات یعنی اپنا آپ اس کا ظاہر کرنے میں کسی کی موتاجی نہ ہو خود اپنے آپ ظاہر ہوئے لیکن دوسرے کو ظاہر کرے آپ خود ظاہر ہو اور ظاہر ہو بے نف سے ہی بن بذہرو لگے آپ خود ظاہر ہوئے اور دوسرے کو ظاہر کرے وہ او ڈونگے اور واقعی اگر دیکھو گے تو اے شان صرف رب دیئے آپ خود موجود خود ظاہر لیکن دوسرے کو ظاہر کرتا بھی ہے خالی ظاہر نہیں اور دوسرا جو کچھ ظاہر ہوں آسمان بن دے تو زمین ظاہر ہوتی نا انسان ظاہر ہوتا ہے وہیں پرند آب واحد ہر شاید ظاہر وہ کردہ آپ کسے ظاہر نہیں موجود بھی جتنا ظاہر اور بزرگ گل کی جی شہ بہت ہیڑے ہو جاوے نا وہ چھپ ہی جی جان بندے بھی نیڑے لیکن سبحان اللہ سبحان باقی آخر سرما آخر بہتر جو سلکے جاوا خود بھی کوئی ایسا عجیب ہے تعنا خدار اللہ, اللہ نور سماوات آسمان و زمینوں کا وہ نور ہے ہر شہر موجود ہونے کیتا کی ظاہر کی لیکن پھر چھپیا ہے ہوں اپنے کھیل تو پتہ کھیل تو کہ کا تو دی ذات شکایت پہچان دی پہچان ہے کہ یار کوئی ہے بس اب اس کو کیا کہنا گی اللہ پہلے اتنا ایلان ہے کہ ہے نہیں ہر کسی کا دل رکھتا ہے کہ ہے یا دین میں رکھنا تا کر کے بدل فرما دیں اللہ کے وجود دا حقیقی انکار کسے کسی کو جیسے تحریے نے آدمی نے خدا کوئی نہیں خدا نے تو ان منوا لیا کہ وہ سمجھتے ہیں گھر خدا ہے زمانہ خدا ہے مانے لیا انہیں ایک اور بات کہ وہ سمجھ ہے کوئی اور رات ہے نام اس کا اللہ ہے خدا ہونا تو پھر بھی مان لیا نا معلوم ہویا خدا ماننا تو کیونکہ یہ ایسی کوئی مجبوری ہے اور فطری چیز ہے کہ ہر کسے دل دماغ میں سے بیٹھ بیٹھا ہوا ہے اللہ نے فرمایا اب فکر شکایا وہ کیا اللہ میں شک ہے سمجھ نہیں آئی اللہ نور وہ خود پینات رو ظاہر تعنات نو ظاہر لیکن جب وہ عجیب ایسا ظاہر ہے کہ وہ دیا شاننا مخلوق بے واسطے تو بغیر ہے لیکن کوئی دیکھ نہیں سکتا ایک جہان رکھیا سو مرن تو بعد اتے جا کے انہوں نے مکانا کیوں اکیانے پانی مکن والا وہ ہے ایسا زندہ جا مکنا ہی نہیں جائے اس ذات نے اپنا آپ جہان چس جہان جہانچ بندے بھی نہ تو پا تو فرمان حضرت موسا کلیم نے جدو حل کی ربے آ رہے اللہ تعالی نے فرمایا پہاڑ اپنی تھان سے جہاں بزرگ فرمایا اللہ تعالی دس ہے کہ میں مینو ویچ کیا کوئی چیز اپنی تھان سے نہیں رہ سکتی میں وقا دیاں گا پر تصا رہی سکتا کرو تصا میں پہاڑ نو جلبہ کرا یہ کرا مکان جے اے اپنی تھان سے رو ہلے ہلے نہ سوفت رانی میرے دیکھ لو گے سمجھ نہیں لگی لمبا تھجل رہا رب لے جب جب موسا کے رب نے ظاہر کیا ہے؟ اے چیچی نو پاک نے انگوٹھے کا رکھ کے نا اپنا سرا سرے فرمائے ایسا سارا جلوہ ظاہر جلبہ جا لکا پہاڑ ویلا ریلا ہو گیا بخرا منسا سمے کا گوسا بے ہوش ہو کر گر پڑ اور کئی بھی نہیں کہ بھائی سایہ مان ہے بہت آپ دنیا تو چلے گئے سر جب وہ چلے گئے تو اللہ تعالی نے نبی دے سوال نٹالیا نہیں اسا کیا چلو یہ ہے جانا پہنا اللہ تعالی نے سوال بھی پورا فرما دتا اے حقیقت بھی کھول دی جنا چر فلاح کئیے اُنہ چر میری نہیں ویچنا جیسے موت آ جائے گی تو باقی ہو جائے گا ربه للجبل آل وخو موسا موسا جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے لیے پہاڑ واسطے اپنے آپ نو ظاہر فرمایا اچھا توجہ رکھنا بزرگا نے جنہیں آخیا بے ہوش ہو گیا موت آی گل میں سمجھ آؤ نبی پاک نے فرمایا جدو دجال کی گل سمجھ آئی دال سامنے آیا پھر دا سرکار نے فرمایا خدا نہیں سامنے ہو گئے بغیر جال خدا نہیں کیوں نہیں تسا سامنے وہ رب نو بغیر مرن کو ویچ سکتا نہیں ہوں بدل فرمانے یہ حقیقت وفا داغی موت کو بعد ویخ لیا سوال بھی پورا ہویا مسئلہ بھی سر نو کس بے ہوش ہو گئے پھر بھی آکے آکے آکے کیوں کی اللہ کالا نہیں دستا توجہ وجہ آ کھڑی ہے ساری جسم پہ روح جنا چ جہان دسروف پیجنے جس اتو جان چھٹ جاندی ہے نا توجہ ادھر ہو جاتی ادرو کٹی حقیقت پی جد حقیقت پی رب پئی رب سونے کی د آ گئی تو بےہوش ہونے بے ہوش ہونے حواس بے ہوشی کی حصہ کم چڑ ہے یہ نہیں کہ روح کم چڑ جاتی ہے روح کم کرتی حصہ نہیں کرتی جس جی ویل بے ہوش ہو ہے بندہ تو حصا کب چڑ جن جی موت واگو موت اللہ د فکیر اپنے دل کی اکھ نب دانا نظارے کیوں کرد کی وہ اپنی حصہ نو بے ہوش کر دے جاگ جاگ انہیں حصہ نو لین مار ل موتو قبلان حلر سی اگر موسا کلی ملا لی سرد تسلیم آپ اس مقام چو گزر گئے تا کر کے اللہ رب الد نصیب ہو گئی آہا. سمجھ آئی کہ کی نہیں آئی اللہ اکبر ہر گل میں سمیٹا کہ سونے رب العالمین میر مجدہ مجد کریم وہ نور سی وہ نور میں خزانے نے کمالات لامحدود رکھنے والی رات اپنے کمالات جدو ظاہر کرنا چاہیے تو نور نے اپنی ایک شان صفت علم والی اس نقشہ بنے لام دود پتا نہیں کتوں کچھ اس کھڑنے حقیقت محمد ظاہر فرمایا ترتیب فرمایا تو وہ نقشہ لوہے ماسوس بنے کہ تقدیر کی شاہ جی انجینئر ہوں پہ مکان مکان بنا پہ نقشہ ترتیب چماغ ترتیب دے کے پھر او تختے دقشے نو جہد ترتیب دتا اس علم کچھ نہیں اس علم نو ترتیب دتا زہر جا مطابق اگے مستری بناو یا اللہ تعالی نے بلا و تمسیل علم معافی نرتیب دتا ترتیب دے ظاہر فرمایا ظہور نقشہ بنیا لوہے محفوظ لوہے محفوظ دا نقشہ جڑا مطابق تعینات کی بن ہوں اس نقشے دے مطابق کیا جو کچھ بھی بنتا تقدیر، تقدیر اندازہ ہی کردہ نا مہندس اور موہندس میرا لفظ ہے خدا ہندسا دا لفظ کا اربی بنے اندازہ فارسی اس دا عربی بنایا جہنسا بنیا اس کا انجینئر وہ اندازہ کرنے والا ہے کالا <سلام> مرکار اللہ تعالیٰ فرما سا کم پورا ہر ایک کم اندازے چیز دے آسمان زمین کوئی چیز نہیں جی اندازے تو بغیر اس رات نے بڑھائی ہو پتہ لگا اللہ تعالی خود اندازہ نہیں ہو سکتا کیوں اندازے خدا بنائی ہے جاپنا اُن کی اندازہ ہوگا پھر اویلا مخلوق نہیں ہو سکتا ہے؟ خالق اندازہ کسی آل حد نہیں محدود نہیں سمجھ نہیں لگی خیر اس راستے کریم نہیں جدو بڑائی کس نال آپ دسبی میں کنا ان امرح شو لہ بھو قرآن قرآن سہران لانا پاکستان محمد سہرا بال ہے دنیا سمجھ نہیں لگی اللہ صاحب ہوں پات کرنا مارفت کائنات بنی پی بنا وہ آزاد کام نہیں کرکیقت ضرور ہے لیکن آگا جلارے کم پاپ جہا بھی کرے وہیں کہ آزاد کردہ ہر پوکھے وقت وہ کرنا کہنا فرمایا حکم کرنے کو کرنے بڑ جا بن جی فرمائی دی. تو کون نال او ذات پاک تعنات بنا اپنے علم ظاہر فرمائے لیکن لاہر کے فرمایا پی چلتی پئیے چلتی جانی بنا بھی چلا ہوں اے نہیں کہ بنایا ہوا تھانو سان بنایا ہو ہاتھا تو پھر سام ہاتھ لوگ چلا نہ ہی چل رہے بنتا بھی بنا تخلیق تکویر ایجاد چلانے تدبیر تخلیق نہیں تدبیر پہلے انہوں نے لکایا چوجا زہر ہویا, و بجلی کمان وسا پی مشینری سیاسی ای ایجاد اگے تیرے سامنے ہیں تو بجلی اپنے رنگ وسا ہوں رات کل کل تیرے میرے سامنے آئے میں آوے بجلی کسی رنگ چی بجلی ظاہر ہونا ہے کبھی بک لائٹر رنگ کبھی موٹر رات پاک نے اپنا کُن اپنی شانا مکھا ہے کُن کے کبھی سورج رنگ چ ہوں کن ہے سورج بنے سورج چمک ویخنا جگ دن روشن ہو ہے ججد وجود بھی کنگ جو روشنی پیا ویخنا میں وہ بھی اس آسمان ستارے بیخنے زمین بیخنے سمندر بیخنے جانور بیخنے پر ہر شہر چ اپنا رنگ وکرا نہ ہے پیار بس <تصفيق> بچہ جدیدش وہ, وہ گمراہ بالکل وہ گمراہ نہیں وہ ہاتھی ہے وہ ہاتھی ہے لیکن یہ نال آخر تھی میںال گمراہ لو تو مدل لاندن جہاں گمراہی نو پیدا کرتا ہے دلالت ایجاد کرتا ہے کی مطلب دلالت کے اسباب بھی ایسے جوڑے تھوڑا ہوں اگلی جگہ بجلی نے چڑھ گئی بجلی ن چلتی گی چل گئی موٹر میں کسی نے بلٹ لیا بندہ بڑھ گیا یہ سارے کام بجلی دے میں. لیکن ان چیزوں دے واسطے لال میں ہر اتے پہنچے گا بجلی سے تو اس بجلی نہیں کچھ پہ پی سک رنگ پانی دا رنگ شیشے دا رنگ پانی دا بانڈے دا رنگ پانی دا اپنا نہیں او جد ظاہر ہوں تو پھر ہاں دس اصل رنگ تو کہ اگوں بڑے دو پلیس گزرا ہی چلا سب وہ محمد پڑا کے سبحان اللہ تو ہوں جا محمد پاک دے اندر کون آیا اصل محمد نیا دے سبحان اللہ. <سبحان> <سبحان> یعنی روح محمد نو سوارے دے تو انہیں کمال اپنا تخلیق اور ایجاد ایجاد انہیں کی جو انہیں جی ہے اس نے واسطے لاؤ یہ واسطہ جو کچھ ہے سوچو ذرا ہر ابلیش جہ سی او دا س انہیں اسے ادر کا جو اس میں پانی پاک محمد کریم مل ہوں یہ گمراہی گئی پلیسی جنگ وہ جہی تو ظاہر ہوئے چیز وسبت کر لیت نہ ہولی دے وہی کن نے کوئی دیکھو نا بطی دیکھ کی ہے کہ دس چیزاں وکریوں میں یا مثال انگ اگلے میرے ادھر میں تماشا ہند سی اتر لکھا ہوں ہاسے ہی ہاسپٹل شیشے بھی ہند شیشے یہ ہوتے سن ون پنک شیشا ہونا گول سامنے بندہ کلونا بندہ ایڈا ہو جانا جو مکان ایک دا بندہ کلونا منہ بند دو بن جائے اچھا ایک ہونا کہ بند لما ہوتا اتانا شیشہ ہونا کہ بندہ سجے کھبے لما ہو جائے تو الٹا چھوٹا ہو جائے وہاں سمجھ رہا ہے ایمان جی کوئی ہر جی شیشا ہوئے شیشہ جی شیشا کیا مطلب ہر کو پاک <سؤال> <سؤال> <سؤال> دا دا دا نہیںورڈا بنیا شیشہ ہی ایسا برابر ہے کہ بے مس بے مثال شیشے قصور ہوئے تو سونے کی شان کی کمی نظر اللہ سمجھ نہیں لگی اللہ سبحان اللہ اللہ نکلیشن کا شیشہ ان کا گمراہ ہوا شیشہ ہی آئندہ اللہ ہم تو مال کرم ہے کوئی سال ہی نہیں ہم تو مال بکم ہے کوئی بارش وہ پاوت کرتی ہے ہر زمین لیکن کسی جگہ جگہ بگتی زمین کا کسور بارش دا نہیں زمین کا فیل دا برابر پہ چل رہا ہے ابلی فل پہ جانا فلانے والا ہے پر وہ بنی چیزیں دا کوئی بنیاد اور شان کلا جہ ہوا پی شان جی سارا پہلوان بنی کُل اپنا <اللہ> کمال واؤں دے سٹ بندے نو گیا فکر اللہ کام کردے آگو ایل نے جیو جی کسی کی صلاحیت قابلیت رنگ پی کرتا تو پہنچ یا آقا اللہ جی سچی آپ سچا سچے چار میرے بل بس بنا لیا منی شاید جاری رہے گا ہزور مجھے ہمیں نو میں جان I सब अलंकार है अलंकार uh, so, है इलाही जिंदाबाद ओपए कसरत पे हर कसरत पे सब सुभान अल्लाह कसरत के बहत का रंग को थोड़ा समझा देते हैं हैं महदर हैं वो महदर वो एक इन अप्स के ऊपर चमत्क रहा सुभान अल्लाह کوئی امام میں زمانہ بن جائے کوئی میرے والد بن ہے کوئی کا بن ہے کوئی کا بن جائے پچھو گئے تیزی تو سدکے چلن کو سدکے اس ساری خدائی چلاو تو سدکے گل کرنا فرشتہ فرشتہ یہ نور ہے فرشتہ کی نور نور یہ نور فرشتے جیڑے نے جس شکل چنا چاہنا اللہ تعالی نے انہوں قدرت بخشی ادعے امر نال ای ایسے ہی بنے نے ادھے پن ایسے بنے نے کہ ان نو پھر اللہ تعالیٰ و وطالعہ جبریل اصلی شکل مبارکی ایک بار میں آپ نے ایک بار دیکھا کہ فرمایا سونے ندی کو باہر لگ کے حضرات کے دیہا کل بھی نہیں چک رہے وہ ایک خوبصورت شاپی نے اس نے شکل چلتے رکھ فرشتہ سبحان اللہ وہ شکل انسانی چاہیے اور یہ مرد مرد یہ انسان انسان دی شکل جائے گا. یہ جبرین ہوں یہ نہیں کہہ سکتے حقیقت جبرین وہ ہے یہ نہیں یہ ہے وہ نہیں وہ دونوں نے کوئی مور ہی چیز یہ کہ وہ حقیقت ہوئی کوئی ایسی عجیب ہے کہ اللہ تعالی نے ان اور سبت بخشی جو شکل چیٹے نے, نے, نے جہان یعنی سر مطلب رلتے نے رل کے تیار ہوتے وہ خدا دی نور دی مخلوق ہے کوئی تکلیفری اور یہ بھی فرمایا جدو کافر آخیا کہ یار یہ محمد یہ تو سارے برگے ہے -گوڑ فرشتا آئے بنو گے اللہ تعالی نے فرمایا اگر اس اسنوں فرشتہ بھی بنا فرشتہ بنا سل والے اگر اصا اس محمد نو فرشتہ بنا اصا ان مرد بنانا سی بنا جی چکر پینے چکر چکر نہیں آدھے محمد رسول <سؤال> گانے کرنے والی رب تو فائد لب نو بلام کرتا رب ترشتہ یہ بچے جمے کھا پی وہ سارے کام سڈے ورگے کرے اللہ کل کے فرشتہ ہی آئے وہ جانتے فرشتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جے فرشتہ بھی مرد بنا سی کی بنا سی <تصفيق> لو جال मैं अगर तो थे, थे असा फरिश्ता बनाऊे मर्दी बना पता लगता है मतलब मुहमद फरिश्ते फिर भी मर्दी बना फरिश्ते फरिश्ते शकल च नहीं सी भेजना क्यों अगो तुसा फरिश्ते नहीं तुसा इंसान जो रसूल आ اور رسولوں سے قوم کا رسول مرت بنا سی مالو پھر بھی مارتی بنا ہونا سی مارتی بنا ہونا سی اسیمت اشارہ ملتا ہے کوئی نوی رسول عورت نہیں ہو سکتا کیوں فرما اگر فرشتہ بھی آتا تو مرد بھی آنا سی اگے فرما جے چکر چڑھ پا رہے سا پھر اس چکر چا دینا سی وہ چکر جی کہ نے بچے جم د یہ پیدا ہوا ہے یہ باپ ہے یہ مائی ہے یہ جناب اولاد ہے یہ کھانا پیند یہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی فرما ہے اگر فرشتہ آسات بھی مرد بناؤ فرشتہ جمد فرشتہ ماں بھی ہو فرشتہ پیو بھی ہورشتہ پو بھی ہو والد بھی اولاد بھی مطلب جدو فرشتہ انسان کی شکل انساناں والے سارے کم کی جاوے گا جدو فرشتہ انسان جی شکل اسے سارے فرشتہ بی, بی, بی, جا تے بی, بی نہیں فرمائی اے دی شکل چی کون فرشتہ حقیقت کی فرشتہ آیا ہے کہ انسانی روپئے تعالی فرما کھانا بھی ہے پینا بھی ہے جمنا بھی فرشتہ हूं गल तो तवज्जो रखना लतीफे फरिश्ता कम उन्हें सारे बंद इंसान इंसान मर तो बच्चे भी जरूर सब कुछ होगा तवजो नहीं फरमाई حقیقت پرشک قرآن کی کلام ہے کہ نہیں بولو پن اللہ نے قرآن جایا قرآن جایا قرآن کی اللہ تعالی کا اللہ کا کلام میں پتا نہیں کن حا سکنا قیامت قرآن ری چاہن تو مخلوق بن مرد کی شکل ہے اس نے مرد بھی آخر ہے فرشتہ اگر انسان کی شکل میں آتا اللہ کم آتا ہے ہم اس کو پھر بھی مرد ہی بناتے میرا مسئلہ میں فرشتہ مرد بڑھ گیا ہو ایک نور کی مخلو نورانی انسان جو شکل چھو مرد آخر اللہ بھی آخر جبرین جبرین اللہ فرمان ہے. محمد اگر فرشتے ہوتے پھر بھی مرد ہی بناتے ہم مرد والے کام کرتے سارا کچھ ہوتا ہوں دیکھتے فرشتے مرد سارا کچھ مرد حقیقت دیکھنے میں وہ مرد ہے حقیقت اللہ کا کلام ہے حقیقت ہی اللہ کا کلام ہے مرد ہے حدیث ہے جو نو مرد آکی ہے میں بھی مرد پہ آپنا میں کافر نہیں ہوں کہ جو بڑھ جاوے وہ مخلوق ہے جو بنانے والا مرد ان مرد پہ کہیں ہے قرآن اور پران کے آکھے گا یا ربے اے میرے پروردگار وہ یار اے میرا رب تیرا رب تھی شفت رب گزارشت ہو گئی ایک جگہ اس طرح کی گل کی انہیں پتا نہیں حدیث دوسری حدیث نظر شریف نہیں گئی ہونی تاکہ اللہ پاک مانتے اتنے دوسری حدیث کسی کا کہن لگے تھے رب اس واسطے نہیں کہنا گرو مخلوق نے لیکن حدیثہ سیاح آیا ہے وہ مارد آخے گا تو مت سال اللہ بادشاہ رنگ سبھی اللہ فرماتا ہے یہ روپ عیسیٰ کون ہے عیسیٰ کیون ہے اللہ کون ہے دو نام مشہور ہیں روح اللہ اللہ. بھائی. اللہ کا کلمہ اللہ کی روح اور کلمہ کیوں کہ ال کاح نا مریمارا کلمہ ہے کون سا کلمہ تم باپ کے گھر سے پیدا ہوئے وہ کن سے پیدا ہوئے سمجھنے لگی گل یعنی کی مطلب ہو واستے تجلی نہیں کین سوچ بننا لیکن باپ سبب کے تجلی نہیں ہوئی ہلکا ہے سبب کو سمجھ لگی اللہ بہت برسا روح علیہ السلام کن ایک عجیب شکل مرد آئے کلا کلام الہی مرد کی مثالی شکا یعنی کلام نے کلام کی کچھ بھائی یہ ہے یہ قرآن ہے کہتے ہیں مصحف یہ پرانے مسجد گتے کاگل ایوے یہ یہ ساری مخلوق غیر مخلوق ہے سارے مخلوق قرآن غیر مخلوق ہے قرآن مخلوق نہیں مخلوق مخلوق نہیں کی مطلب ایک ہے یہ مظہر ایک ہے وہ ظاہر جنا اتنے ظاہر سے ہے اس مظہر میں وہ مخلوق نہیں یہ مخلوق ہے وہ کیوں مخلوق نہیں وہ تو خدا نہیں سکھاتے تو خدا کھا لے کے مخلوق تھوڑا ہر گل آ گئی ٹکانے میرا توجہ فرماؤ کلامی تلدی فرماوے توجہ اگر اگر لکھا ہوے سامنے مسافر گئے پرانے مجید میں مونال پڑھا تا بھی قرآن لیکن ہوں آواز دی شکل چھ کاغذہ نی شکل ہے سیاہی دی شکل نقوش دی شکل چ میں پڑھیا آواز دی شکل تی آواز نی شکل جنو سن لے وہی قرآن ہے جنو پڑھنے سبحان اللہ او او مخلوق مخلوق نہیں معلوم ہوا وہ سجنا اس واض پاک کا کنڈ کلام جڑے رنگ چاہے جری شکل چاہ اسے شکل ظاہر ہو جاوے سبحان اللہ ش... وہ ش... ظاہر ہو کے رجل بندے دی شکل مرد دی شکل قیامت روپیہ ظاہر ہوتا ہے قرآن قرآن وہ اللہ کا کلام مرد مرد خدا دی کلام نہیں خدا دی کلام مرد نہیں سبحان اللہ لیکن کہہ رہے ہو مردے اللہ دا قرآن آیا خل معلوم ہوا وہ سونے دیا شانہ سفتوں جس شکل چاہیے اس شکل لہروں نے کبھی محمد پاک بھی شکل ہے کبھی روز پاک بھی شکل ہے کبھی کسی بلی کبھی کسے انسان دی، او دا کون کلام کثرت بھی شکل بنتا ہے مخلوق بنتی ہے اے مخلوق جان کے کسرت پیدا پی ہوں ورنہ حقیقت ایک ہی ہے آ رہا. آ رہا. سمجھ لے جی کسرت بھی جہدت و جس طرح جے مخلوق تو خالق پر دھیان لے جائے گا توہی دے جے ادھر واپس گا مخلوق نظر رکھے گا رس حالت ہر کسے تو نظر ہٹا کے لے جانا قسم کی مشینری چلتی پی ہو گئے پی لے جا کے پیشہ بتی پہ آپ گل ہے جی اچھے جا کے آ جائے پہل موٹر چلا گیا تو. کی طرف. سبحان اللہ جو ادھر اتے جا کے ہاتھ مارے گا کہ نہیں رسول کثرت جب تو جائے گا اتنے نہ مطلب بجلی نوٹر کم آ جائے گا رب آسے شیا کھے گا بھابھی آخ گا نہ شیا نہ بھابی نہ سنی نہ کافر نہ مومن نہ مشرق نہ مواحد نہ پاپ پلیت یہ وہ سب مہاخوش ہو گئے لیکن خیال نہ کرنا خیال پھر کھلوتا سارا کچھ سامنے پہ لیکن خیال پچھا لکھا سمجھ نہیں لگی بدلگ جب بول رہے بولے نہ شیا نہ میں سونی سارا تو دل سڑا وہ اس مقام تھی آپ نے ایسی گل کی جی مذہب تین کفر اسلام ہر شاید نفی ہوگی تو سمجھنے والا بنایا ہی نہیں بنایا تو ہے مقام پہنچ کے جدو کسرت غائب ہو جاتی ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨਾਖੜਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਿਰ ਆ ਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਣ ਸਮਾਨ بجلیے جی تنو تینو موٹرے موٹر جی میں تین باہر آخا میں آخا موٹر موٹر جی میں تنو آکھا موٹر تو مکجی میں تین کر نہیں سکا نہیں آ سگریٹ باہر توے اندر توں سبزی باوا پچھاڑا تو ہی تو میں بھی کسی شاید پاوے ہوا ہستی کا چلنا پچھو کو چلا وہی آسمان اچھا ہر پتا گل یہ ہے سارا کچھ سب کچھ اس رات پاج کے امر کن کے کمالات میں سارے لیکن فرق پتا چاہیے شان جہر ہوتی ہے شا... شانے شان کی شان جدو ظاہر ہوتی ہے تو کسی شان آلے دو آے تو ظاہر ہوتا ہے ادھر بچے جو برخور وہ کون جس نے بے سخت آخنا ہے کہ ہاں یہ اسباب دے پردیاں رہے اسباب, دے پردیاں رہے اسباب دے پردیاں رہے دے پہچان نہیں ہوتی اس نے پہچان ہوئی جس نے سبب چپ د چکنا کس نبی نبی چکا وہ موجہ کرامت لیے <سؤال> پھر اگلے آخر پہنا یہ سبحان اللہ <سؤال> تو ساڈے تو روزانہ جو کچھ رو لیکن جو شا... اونٹ جمٹنی اونٹنیٹنی جمد ہے پیا باب ہاں جس ویسے دسے روتان ٹور جاؤ آ مالک آخنا پہ آئی یار میرا کھانا ماں لیکن وہ آخر کئی جا رہے جس وقت کسے نہ کسے بس دا جو نہیں بن جاتا موجودہ کرامت اتنے پھٹ اللہ کی اللہ جی اونٹنی بنتی پیے اگر ماں پیو تو اللہ بھی نہیں دے نکل ہے پتھر بچوں بھی. سالے سلام اللہ. اللہ کی قرآن کیوں اللہ کی اٹھنی وا پیو ہے پتھر ہی نکلی ہے کیا نکلی ہے کون رات جی مان جدو سر پتھر و اللہ بھی اٹھنی دے مشرق اللہ کیوں بغیر سبب کون ظاہر ہو جائے بغیر کسی سبب تو ظاہر ہو جائے کس واسطے انہوں نے اللہ نہیں اٹھنی سیدھا اللہ والا یہ اللہ. جی اللہ کی ہوں اسل سارا کام پہ سب کچھ پہ آج نہیں لگی لیکن یہ راہ دیا اور ٹھیک ہے وہ کون ظاہر ہو گئے کسی ولی بھی زبان ظاہر ہونی تھی روز پاگ میرا زبان جو ظاہر ہو نبی پاگ میر زبان جو آپ علیہ السلام السلام دوروں ہوں ایک شخص دیکھے وہ کوئی پتہ نہیں کون ہے آپ فرماتے ہیں فلانا ہو جا فلانا ہوگا یعنی وہ ساتھی نام لیا بن گیا بن گیا بہت سات میرا جدو عیسائی نے آخر گل مشہور ہے عیسائی نے آخر جیسا کرتے آ گئے آپ پرمان دس آپ مرد کی سنگلہ سرکار فرما وے اللہ سے امرا میرے امر نہ چل لی. اس لیے یہ نہیں فطرت کے مطابق بوس بولے اس لیے وہ پن یعنی کی مطلب وہ دور نے فطرت کے خلاف یہ زبان شریف نے کلام کیتا ہے یعنی ظاہر ہو رہا زبان روس نے بول الہ میں حکمر اللہ فرق دل اللہ ہی آخ آخر اہ ہے لیکن وہ گل اہی ہے جیویں پانڈا اوے دا پانی نہ رنگ گیا روش نے روش نے وہ کلاس مبارک وجود شریف توحیب کون نے رنگ دہرچ میرے نال کیوں اس وقت منظور ہوئی سی اور اس بھی بالکل دلیل چی نی قرآن جدو بن حضرت سلیمان بلکیش میں حضرت جب آج سے بلکہ ہنور جناب بیاک چمکن تو پہلو پہلو میں لیا ہوگا کے جمیں او کرامت اسباب نہیں اسباب نہیں اسباب اسباب او لیا گا تخت بلکیش میں لیا گا یہ نہیں آخر اللہ لے گا کیوں ادی ربان چ رب بولے میں لیا گا سچی زبان رب بولے تخت جے لو اس زبان سے کتنے بول رہے ہیں کہ مدعا سب ہے تکبیر تکیلو ارے تکیل ڈرے ہوسیا چارے او لیا چار ابھی سب معلوم ہے جن بند سوال ہو جائے مطلب فرماندہ نے چلا جن سوال ہو سکتا جن کا ساتھ اپنی شانے سے پاوے جی میں مرنے سے نہ فرماوے وہ تین سمجھ نہیں ہوگی آرات زبان آگا بولنا ہوگا جی میں بولوں مطلب اللہ زاد kaz, لیکن نہیںشے واگو شیشا ملو گیا شیشا جو ہے صاف برابر ہو گیا آئی نہ برابر ہوا ہے بچا بچا لکھی سے کشتا ہو لیکن اییشے میں شیشے نو اصل فرض پہ شیشا سمجھ پے جائے تو شیشے شیشے جاوے پھر بھی ادھر شیشا ہو سامنے फिर सब जिस हो फिर होने फिर कसूर एम शानदारीतियां उस रंग दिया समझ रहे आप ही तोड़िया साधा हो सा घर बैठे रब सोने तेरू बराबर ही बनाया لا فلاح لمن فكاها وقد خاب من دساه कामयाब हो गया जिसने अपने दिल के शीशे नु साफ وقد خاب من دساه دي مبالا کو لیا برباد جما ہی رنگ پائے گھر برباد کر بیٹھے کرم چاہیں پھر شیشا لنگڑ کرنا شروع کر دینا پھر میرا چوروں کتب بن گیا ہے حضرت علامہ لا گی وزیر احمد کشتی رکھے اچھا کمال وہ جڑا گواہ بھائی چاول رہ گیا تیار دی، ہے او سامنے او ہر کسی لیکن گل ای کوئی کرما اپنا دن ادھر سے شیشے بھی روکا ہی کر پہافٹ بن گیا چھوڑا جا کر داخے داری ہونا نبی ہو اصل کہاں کر کے اللہ نے فرمائے گا ستہ پہ میری پیچھے چلو میرے ستہ پہ ہو نہیں مانا ہوگا کے حکم مننا پیچھے چلنا پیچھے چلے آیشہ رکھنا جی اندر ادھر ہوئے اور سونے نے جو اتنے فیض داسی کٹنا جانا ہے محروم ہو گیا سارا پید لینا چاہتے جی نا تو شیشے ملائی رکھا جی کر کے بھیر باہو شیر مرگ بالکل ایسے مطلب کی گل کی فرماندر نے Earth's oh, okay. oh, okay. oh, okay. my, love my, love. my परमात्मा شام سمجھ آئی کہ نہیں حضرت عمر خرید بھی گل چاہیے زبان سمیری ممبر تو کڑے نے روایت صحیح ہے بڑی سنگا وہابیاں نے محت سالبانی نے بھی صحیح تھیارے پروند ساریاں ساریا پہاڑی جمع بھر کے فائدے ہوئے مالالی تو لوگ نے پوچھا جی فرمائی آپ فرما د جائے فرماتے فوج پہ لڑتی تھی میں دشمن پچھوں پہ آ میں اپنے فوج سیوا دار جرنل یا ساری دل جبل محال <تصال> نہ چڈی جھا رہے شان فرما رہے دربندہ بال بھی دھیان ہے کلام وال بھی دھیان ہے دوسرے پاسو دھیان ہٹ جی ادھر بھی جاری رب سونے رب سونے مشغول کردہ جدو کرم ہی ظہور ہو سوال سنا اٹھے جو کچرے دلا کے بس کوئی خبر پائے تو کیا خبر دے اٹھے جو کچرے گنا کے بدے کوئی خبر پہ تو کیا خبر دے وہ چاہیے وہ چاہیے نہیں کوئی نہ کہ نتنے کاپنے رنگ اڈا بدلا فرما پکان اخا بخوصین اور ادنا فرماندنی جدو تھی کان افا بخوسین دو کمانوں یہ نہ پھر اپنے رنگ جنا کون سے وجوب اور کون سے امکان یہ دو جا ملے مطلب کہ سمجھایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں راج رات جب مقام خور پہ پہنچے نہیں جو تسرے دنا کے ترب بناد قریب ہو گئے قریب ہو گئے اس محل کے جب پردے اٹھے تو کوئی خبر نہیں تو کیا خبر بھی کچھ اچھے تھے کون وہاں تو چاہ ہی نہیں پوئی آ تو دوسرے کی جگہ ہی نہیں لیکن یہ نہ کہنا کہ یہ نہ تھے یعنی حضور ہزار تھے نہ یہ تھے کی مطلب جس کی شان ظاہر ہوں کہ دی بندہ نہیں موٹر ہے لیکن وہ ظاہر جب ملک مظہر مظہر نظہر سمجھ ظاہر نو ظاہر سمجھ خالق نو خالق سمجھ مخلوق نو مخلوق سمجھ دن کے لیکن ایسا ضرور موٹر نو بجلی نہیں بنایا بجلی موٹر چو اپنا کچھ بخاندی ضرور ہے لیکن موٹر بجلی بھی بڑی سمجھ نہیں لگی بڑائی کاریگر لویا رلیا کیڑی کیڑی شہر رلی بندے کن رلے جا موٹر بنی یہ بندے بجلی کی نہیں جنوب اصل پہ کہنے جہان یہ بڑا ہی ہوتا ہے وہ نور کیسا عجیب ہے کہ جنہیں پہلو بنایا چیزوں پھر اپنا نور پہلا اس رنگ چاہر ہوا پھر اپنا رنگ پھر اپنا نور چیزوں ظاہر کر رہا ہے وقت شہر دلچسپی تو یہ مخلوق مثال قریب کرنے ورنا اتنے یہ نہیں کہ حال نہیں سمجھ آئی کہ اللہ نور سماوات والا آسمان زمینہ نور پڑھان آڑا بھی اوہی ہے اور یہ وجود اس کے نور کا پڑھتا ہو ہے اور یہ چلان آڑا جو حرکت دیکھ رہت ہے یہ بھی اس دے دل نور کے کن نارے لہذا آسمان زمینہ آسمان زمین بھی اس کا نور اور آسمان زمین کا چلنا رہنا قائم رہنا اور جو وچ پہ ہوتا ہے یہ بھی اس کا ہی نور ہے تو اللہ آسمان اور زمینوں کا نور بن گیا اس نور نو اس سے نور نو پانا یہ انسانیت کا کمال اس لیے اتنے جا کر اندر ذات پاج اس عمارت میں قائم کر لیا وہ پھر افلاف وہ جو میں بیان دیا سنگوں کا سنگوں ہٹا کون آتا سنگوں ہیٹا ہوئے اللہ دسان روک ہو گیا روک شہر سال آپ نے ہٹ یہ دجیا کی سنا لینی ہے سوکھیا نے اپنی ہو گیا ہٹ برسی تو پھر سواد بس دعا کر ہیڈرتی بن جاوے میرے پیچھے ہیں چاہیں پر گیا کچھ گئے تقبیر نارائ سال نارائری سال نارائ بہتری نارائن تحقیق نارائم استاد وہ در حجن کا مولانا مفتی فدرامہ چسٹی سہے باؤ فرماندہ جم دے لائی